اختیار رکھنے والا گوڑ ہے وہی کلا اور تیسری چیز کیا ہوگی کہ قدرت کاملہ یاد رکھ لیں ہمیشہ علم کامل قدرت کام علم تو اللہ نے سب کو دیا ہے نا علم تو اللہ پاک نے ہر چیز کو دیا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ مردے کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے کپاس کے گولے ہوتے ہیں وہ بھی دلی کو دیکھنا فوراً ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں اتنا علم تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہے نا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری پناہ جو ہے یہ ماں ہے اسی کے پروں کے نیچے چھپیں گے تو یہ ہماری حفاظت کرے گی اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک سو گائے باندھ دیں ان کا ایک سو بچھڑا الگ باندھ دیں اور پھر بچڑے کو چھوڑے سب اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں دوسرے کے پاس نہیں جاتے اس میں علم تو اللہ نے اس کو بھی دیا آپ ایک پرندے کا گھونسلہ دیکھتے ہیں آپ کے باغ میں یا کسی درخت میں آپ نے دیکھا ہے کہ پرندے کا گھونسلہ ہے وہ پرندہ صبحوں کو نکل جاتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے تو ہر پرندہ اپنے گھونسلے میں آتا ہے دوسرے کے گھونسلے میں نہیں گھستا یہ ایک انسان ایسا جانور ہے جو سب کے گھر میں گھستا ہے یہ انسان جو ہے نا یہ ایسا حیوان ہے کہ یہ اپنا گھر تو اس کو اچھا لگتا ہی نہیں اکثر وقت اس کا دوسرے کے گھروں میں گزرتا ہے نہ اس کو اپنا کھانا اچھا لگتا ہے نہ بیوی اچھی لگتی ہے نہ گھر اچھا اس کو سب دوسروں کی چیز پسند انسان ہے حیوان ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جب مومن ہے تو علی پہ ہوتا ہے اور گر جائے تو پھر اسفرسا پہنچ یعنی اگر یہ ترقی کرنے پہ آئے تو پھر مقام نبوت و رسالوں سے سرفراز ہو جاتا ہے اور گر جائے تو کبھی ابو جہل بن جاتا ہے کبھی پرآن بن جاتا ہے کبھی نمرود بن جاتا ہے کبھی قارون بن جاتا ہے کبھی چیرون بن جاتا ہے جب یہ گرنا چاہے تو وہ اسی طرح برنا ہے تو سب انسان تو اس لیے جناب آپ غور کریں کہ علم کا معنی ہوتا ہے علم کام ورنہ علم تو اللہ نے ہر کسی کو دیا ہے سب سے زیادہ انسان کو دیا ہے انسانوں میں سب سے زیادہ انبیاء کو دیا ہے انبیاء میں سب سے زیادہ رسل کو دیا ہے رسولوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وا صاب ہی وسلم اسی لیے حضور نے بھر میں اوٹھی الاولین آخرین مجھے تو اولین وآخرین آخرین کا بھی اللہ نے علم دیا لیکن علم کامل یاد رکھنا ایسا علم جو کامل ہو ایسا علم جو تام ہو ایسا علم جو آبدی ہو ایسا علم جو ساری کائنات کے ضمر زبر کو محیط ہو ایسا علم جو ماں کانا با ما یکون ہو ایسا علم جو کسی چیز کے بننے سے پہلے بھی ہو بننے کے بعد بھی ہو اس کو کہتے ہیں علم کامل اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا لیکن آپ کا استاد ہے وہ آپ سے زیادہ عالم وہی علم نہ دی اللہ نے ماشاءاللہ اللہ آپ کو علم دیا لیکن اس کی ایک حد ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو علم کامل جہاں اللہ کی الہ کا ذکر ہوگا وہاں ایک تو صرف علم کابل کیوں اچھا دوسرا کیا ہے قدرت کامل ورنہ اللہ نے قدرت تو سب کو دی ہے چلنے کی اٹھنے کی کھانے کی پینے کی بیٹھنے کی پڑھنے کی تعلیم حاصل کر دیں گی پھر اس کے بعد جناب جب آدمی تعلیم کے براہل طے کر لیتا ہے پھر اپنی تعلیم کو نافذ کر دیں گی یہ ساری خدرت ہی ہے نا لیکن قدرتی کامل جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے ہماری قدرت نا ہے بیمار ہو گئے کھڑے ہو گئے موت آ ہماری ہر چیز ختم ہو گئی لیکن جس کی قدرت کامل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور جیسے اللہ نے فرمائی انہو اعلیٰ کل لکھ کبھی وہ قدرت قابل ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ میں سکھاتے تھے کہ اللہ انی اسخیروں کا بھی علم کا وہ استقدر و کا بے قدرتی کا اسلو کا بن فضل کل عظیم و ان کا انق والا عالم ونتا اللہ <الْغُيُوب> ملو کہ اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے میں کچھ قدرت نہیں رکھتا اور تو جاننے والا ہے تو علم والا ہے میں علم نہیں رکھتا تو کیا اللہ کے نبی کے پاس اتنے عدم کہتے علم نہیں رکھتا اللہ کے نبی کو اور اللہ نے قدرت تو دی ہے لیکن وہ آدمی اقرار کرتا ہے کہ ان قطا قدیم تو قدرت رکھتا ہے لا ان کا تالب ولہ اللہ ان کن تالب اللہ حادلا یہاں وہ اپنے کام کا نام لے خیر الفی دینی و محاشی امری فی آجلی و آجلی فک دروہلی پیس روہلی و سہل الکل امر سم بارکلی اللہ ان کال مش فی دیدی و مشی و آج بتی امری فی آجلی و آجل ہی الْخَيْرَ سُمَّرَ تو اللہ دوبارہ کو بتا رہا ہے ڈرے نہیں کچھ نہیں ہوگا خیر مکڑی ہے یہ تو اچھی علامت ہے حضرت عمر کہتے تھے کہ پتہ کرو مکڑی ہے گئی تو لوگوں نے وہ ڈھونڈ کے بتاتے تو وہ کہتے اچھا حضور نے فرمایا تھا کہ مکڑی اگر ہے تو ابھی قیامت دور ہے ابھی اس کے قیامت آنے میں وقت رکھے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور یہی تو ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تال نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے جیسے جگر حالانگے وہ تو خون ہے وہ ہلت نلا آپ نے فرمایا میں تانے و دم اللہ نے ہمارے لیے دو چیزیں حلال کر دی تو یہ بھی ایسی چیزیں پکڑو کھالو تو یہ کوئی ڈرنے والی چیز نہیں خیر میں نے یہ مکڑی ہے میزائل مسلمان کا کیا حال ہے جی اب تو بےچارا رات کو نیند میں ڈرتا رہتا ہے کوئی کوئی درشت نہ کرو ایک وقت مقرر ہے موت کا وہ بستر پہ بھی آ جائے گی وہ جناب آپ کے تمام انتظامات کے بعد محلوں میں بھی آ جائے گی این بات کو یدری والم تم بھی گرو جی <مشیدہ> اس لیے حضرت علی جب لڑتے تھے نہ اللہ عنہ ایسے شیر تھے ماشاءاللہ کہ دشمنوں کی سبوں میں گھس جاتے تو دوست کہتے حضرت مہربانی کریں کچھ تو خیال کیا آخر چلو ایک آدمی دو سے لڑے گا پانچ سے لڑے گا دس سے لڑے گی تھوڑا کہ چار سو میں گھس جائے تو وہ دشمن کے وہ فرمایا کہ جس بندے سے موت ڈرتی ہو اس کو کیا فکر انہوں نے کہا کیا مطلب فرمایا مجھ سے تو میری موت ڈرتی ہے لوگ حیران ہو گئے کہ جام بہت بھی جلتی ہے انہوں نے کہا دیکھو وقت سے پہلے آئے گی انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا وہ چاہے جتنا زور لگاؤ وہ بھاگے گی نا کہ ابھی وقت نہیں آئے میں کیسے آؤں تو وہ ڈر رہی ہے میں تھوڑا ڈر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ با... اپنے وقت پہ آنا ہے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی تو اس لیے بھی آپ خوف نہ کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت کریں گے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے تو اب جناب سمجھیں کہ ایک ہے علم کامل اور قدرت کامل کہ ان کا طاقت و بلا اکثر کیا معنی ہوا اس کو سمجھے معنی یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی قوت دی ہے بڑی طاقت دی ہے چلنے کی کھانے کی اٹھنے کی پڑھنے کی بیٹھنے کی لیکن جب ہم اپنی قدرتوں کو تیری قدرت کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ تو صفر بھی نہیں ہے یہ تو پھر کچھ بھی نہیں اللہ تو نے ہمیں بڑا علم دیا ہے لیکن جب تیرے علم کے سامنے آتا ہے تو پھر صفر کے برابر بھی نہیں. اسی لیے حضرت خزر نے فرمایا تھا کہ مسا علیہ السلام ہی ب علم و علم, علم خلا ایک کہ میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کر سکتے جتنا ایسے چڑیا نے چونچ چون میں لے کے پانی لیا ہے اور دریا میں کوئی کمی آئی ہے انہوں نے کہا کیا کمی ہے انہوں نے کہا اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہو اسی بھی آپ سمجھے کہ ایک ہے علم کامل اور ایک ہے قدرت کامل اور ایک ہے کیا مانا اختیار یا تصرف کامل سمجھ لیں اختیار کامل تصرف کامل علم کامل اور اس کے بعد قدرت کامل تو جب یہ جہاں جہاں قرآن دعویٰ کرے گا اپنے الہ کا الوحیت کا آپ دیکھیں مثلا آیت لو اور آیتیں آپ پڑھتے ہوں نا پڑھتے ہوں آیت الکرسی تو ہر آدمی پڑھتا ہے آئے تو خوشی تو ہر آدمی ماشاء اللہ تلاوت کرتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ کئی اب یوں سنیے قرآن نے دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ اللہ کون ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ یہ دعویٰ ہے اب پڑھتے جائیں لا قرآن شریف اب دیکھا میں نے کیا تھا نا کہ جہاں اب الہ کا لفظ لا علا سنت نوم یہ تو آ اس کی کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتا اس کا کیا منع ہوا کبھی غور کیا غور کریں نا سوچیں نا ذرا کہ جس کو اونگ بھی اونگ کہتے ہیں اور نیند نیند ہے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی ہے تو روایت اسرائیلی اللہ عالم اس کی حقیقت کا کہ علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ بھیا نیند تو بڑی میٹھی چیز ہے میرا اللہ آپ نے نیند تو ایسی پیاری بنائی ہے کہ آدمی تھکا ہے ٹوٹا ہوا ہے سو گیا فریش ہو آدمی کو غم ہے ہم ہیں بیماری آئی کر نیند آ کے بھائی ڈسٹرب نہ کرو سو کیا اب سو کیا تو اللہ بھی نیند تو بڑی پیاری چیز ہے لیکن تم نے اپنی ذات کو نیند سے محروم رکھا ہے نیند سے پاک ہے وجہ کیا ایسی اچھی چیز ہے نا آپ نے پیدا فرمائی اور اپنے آپ کو تو دور فرمالی دیا نیند سے کہ لا لتاخو تو حسین سن ملا نو اللہ نے حکم دیا کہ مسلا علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے ذرا عملی طور پہ بھی مسئلہ سمجھ آ جائے تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم دی ان کو ایسا کریں کہ دو بلورین بہترین شیشے کی نفیس بوتلیں جو ہیں وہ بھری ہوئی پکڑا دیں اور کہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بس علیہ السلام ان کی حفاظت کمی ہے بس جب نماز پڑھ لو بڑے کہ اس کے بعد بالکل حفاظت کر ہے خیال سے مضبوط رکھنی ہے ان کا یہ کہیں گم نہ ہو جائیں ٹوٹ نہ جائیں خراب نہ ہو جائیں ان کے اندر جو ہے وہ گھر جائے ٹھیک ہے حضرت اب حضرت نماز پڑھیں تو بوتلیں ساتھ رکھی جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو حضرت جا بوتلوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کر لیں اٹھا کے لے جائے توڑ دے اب جناب یہ ہے کہ بھائی کہتے ہیں میں سو جاؤں تو پھر کوئی لے جائے اس لیے حفاظت کرتے ہیں تو اب جناب حضرت جاگ رہے ہیں حضرت جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں اب ایک دن گزر گیا ایک رات گزر گئی ایک اور دن گزر گیا ایک اور رات گزر گئی جب دو تین دن گزر گیا کہ صرف عبادت ہو رہی ہے ان کی حفاظت میں کھانا بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور نیند بھی نہیں تو ایک دن ایسے پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے جھٹکا لگا رہا دو ملی دو ٹوٹ گئی تو اللہ نے حکم دیا جی علیہ السلام سے کہ علیہ صلاح سے کہیں گے کہ جی بوتلیں لے آؤ اللہ تو دیکھ رہے ہیں تو مساج صاحب نے کہا اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں میں نے خود تو غلطی نہیں کی تھوڑی سی نیند میں بس وہ جھٹکا لگ گیا میں نے آمدن نہیں توڑی آپ جانتے ہیں اللہ برویو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے خود نہیں توڑی ہے بلکہ نیند میں ایسے ذرا غلطی ہوگی کیا کریں نے فرمایا مسا تم سو جاؤ تو دو بوتلیں ٹوٹ جائیں اور خدا سو جائے تو کائنات کون چلائے یہ سارا نظام چلانے والا نیند سے پاک ہوگا تو چلائے اگر وہ بھی سوتا ہو اور دوسرا مسئلہ ہمیں کیا سمجھ آیا کہ لاتا خود سنت الم جو اونگ سے بھی پاک ہے نیند سے بھی پاک ہے تو جس کو اونگ آتی ہو نیند آتی ہو وہ الا سمجھیں اب یہ پتہ خود کریں آپ کے پیروں کو نیند آتی سوتے پتہ پتا کر لیں ہم کہیں گے تو نہیں مانیں گے آپ کہ اگر ان کو نیند آتی ہے تو پھر وہ مشکل کشا کیسے بنے ہلا کیسے بنے انبیاء کو بھی نیند آتی ہے انبیاء بھی سو جاتے ہیں پھر ایک تو عارضی نیند ہے ایک ہمیشہ والی نیند ہے موت بھی نیند تو اس لیے پھر میں الحیل کیوم جو زندہ ہے جس کی حیات حقیقی ہے ساری کائنات کو تھامنے والا قیوم لاد خو س اب آگے دیکھیں آگے لہو ما بسما وا دی ماں بل کہ سب کس کے لیے ہے آسمان اور زمین میں کس کے لیے لہو زمین کی طرف آج وہی الہ وہ جو دعوے میں پہلے کھڑا ہے اللہ ہو لا علا تو اب لہماں بل تو جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے اچھا جب سب اس کے ملک میں ہیں اب ایک تھوڑا سا خیال رہتا تھا کہ جی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ سارا ملک تو اللہ کا ہے لیکن یہ تو ہمارے سفارش ہی ہے نا بس سفارش کر دیں گے تھوڑی سی کسی لکھ دیں گے کارڈ دے دیں گے تو کام بن جائے گا یہ بھی تو ہمارے سفارشی ہیں نا ان کے کارڈ سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہم تو اسی لیے ان کی جناب خوشاوت کر رہے ہیں ہم تو رات دن ان کے قبروں پہ نظر نیاز چڑھا رہے ہیں لاف ڈال رہے ہیں ریشمی کپڑے ڈال رہے ہیں ہاتھ باندھ کے جناب کھڑے ہیں ہم صفائیاں کر رہے ہیں سونے کے دیواروں کے پلسٹر کروا رہے ہیں سونے کے دروازے لگا رہے ہیں اسی لیے تو لگا رہے ہیں جناب خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی یہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے تو ہماری سفر ہی ہے آگے دیکھو اللہ نے وہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ وہ ادا ایسا نہیں اللہ بھی ازنی اللہ نے فرمایا کون ہے جو میری دربار میں شفاعت کی ضرورت کرے میرے حکم کے بغیر میرے ازن کے بغیر اور اللہ ایمان سے کہیں کہ جو مشرق ہوگا اس کے لیے ازم دے گا کہ جو ہے تو مشرق ہے تو میرا باغی رائے گا آپ اس کی سفارش کریں من ذل لذی یشباؤ اندہو اللہ بی اذنہی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یغیتون بشیئن من علمہی اللہ بی ما شاء اب میں نے ایسا کیا تھا نا کہ یہاں علا آئے گا تو وہاں کیا ہوگا قدرت کامل کا ذکر ہوگا اور علم کامل کا ذکر ہوگا دعوی پہلے موجود ہے دلیل کیا آ گئی کہ یا لبو ما بہین ادا <سؤال> وہ ہے جو تمہارا اگلا بھی سب جانتا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے تو اگر جہاں صفت ذکر الہ ہوگا وہاں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی اختیار بھی آ گیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے علم <سلام> بھی آ گیا کہ یا اچھا اور اس کے بعد فرمایا کہ وس <سلام> یا اللہ نے دعویٰ کیا اس کے بعد دیکھ. اب اسی طرح دیکھیں گے اب آپ دوسری جگہ قرآن پہ غور کریں کہ حضرت ابراہیم الخریم علیہ سلاد وسلام اپنے ابا کو اپنے ابا کو کیا سمجھا رہے ہیں کہتے ہیں یا اب حضرت ابراہیم الخریم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 ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں اور تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے نہ ان کے پاس قدرت ہے نہ سما ہے نہ بسر ہے نہ علم ہے تو آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ صفت کیا ہے کہ علم کامل ہو اختیار کامل ہو قدرت کامل ہو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ ادا نہیں ہو سکتا یہی <تصفيق> بات ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ ابا جان آپ آب جو ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں چلو بتوں کو نہیں جن کی شکلیں ان کو آپ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں بھی تو کچھ نہیں لا يسمع ولا يبصر نہ سنتے ہیں نا دیکھتے ہیں بلا یوگنی ان اور نہ دھیلے کے برابر آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں کیونکہ علا تو وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو نفع پہنچا سکتے ہیں جو ساری کائنات کا رزق پہنچا سکتا ہے جو ساری کائنات کے کام نمٹانے کا علم رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو اب اسی طرح دیکھیں وہ آیات مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں اللہ پاک بطور سوال دیا جب اس سوال دماغ میں رکھیں گے تو جواب خوش امن کلک سما بات آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے کر وہ سما امان اور کس نے اتارا ہے آسمان سے پہلے ام بِهِ بھی ہدا دبا اور پھر کس نے اگائے ہیں اس سے باغیچے رونق والے ماں کا لَكُمْ ام تم بھی تمہاری تو طاقت نہیں کہ تم ایک درخت کو بھی پیدا کر سکو اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پہ فرما ام تم ددر ہوں أفلمَّا أعَنتُم أنزلتموه من المزني أم أنعل المنذون أأنتم أم شأتم شجرته أم نحن المنشئون اب دیکھیں آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے کی قدرت آسمانوں سے پانی اتارنے کی قدرت پھر اس سے باہر رونق والے ابارنے کی قدرت پھر اس سے درخت پیدا کرنے والے کی قدرت یہ کس کو ہے امن جواب آ گیا اللہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تو اب دیکھیں وہی سفتیں آ گئی قدرت کی سفت آ کہ آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے والا آسمانوں سے پانی اترنے والا وہ کون ہے ایران جب وہ مابو نے برہ کے تو اس کے ساتھ اور کون ہے جس نے یہ کام کیے اور اگر کسی نے کچھ نہیں بنایا ہے تو تم کدھر جا رہے ہو بل ہم قومنیا دلون اللہ کو چھوڑ کے کہاں بٹک رہے ہو کہاں شرک کر رہے ہو اب آگے دیکھیں اللہ پاک رہے امن ام جالل ازارم کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو جبا دیا ہے وجال خلا ل اور زمین میں نہریں جاری کر دی وجال لہار زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے بوجھ رکھ دیے وجالا وجال بینل بہرئی حاجہ اور دو دریاؤں کے درمیان میں جس نے دیوار قائم کر دی کہ ادھر میٹھا دریا ہے ادھر کڑوا دریا ہے اور درمیان میں اللہ نے ایسا حاج کھڑا کیا جو نظر بھی نہیں آتا ہاتھ ڈالو تو محسوس بھی نہیں ہوتا اور ہوتا لگاؤ ادھر سے تو ادھر نکل جاؤ ادھر سے لگاؤ تو ادھر نکل جاؤ لیکن اس کے باوجود میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا یہ پردہ بنانے والا کون ہے کس کی طاقت ہے کس کی قدرت ہے اللہ کے قرآن میں غور کریں فرماتے پر متی ہے انہار وجالا لہار واسی آپ یہ پہاڑ جو رکھیں وجالا بینل بہار ہی نہاری جیزا آپ کیپ ٹاؤن چلے جائیں یا بنگلہ دیش میں جائیں ارکان میں جائیں دیکھیں گے دونوں دریا کٹے چل رہے ہیں مزہ آ رہے اس کا پانی ادھر بھی نہیں ہے اس کا پانی اچھا کبھی طوفان آتا ہے نا میٹھے پانی میں وہ پانی پہ چڑھ جاتا ہے اچھا کبھی طوفان آتا ہے کڑے پانی پہ میٹھے پانی پہ چلے پھر لاؤٹ کے ہر آدمی اپنی جگہ چلا جاتا ہے پانی اپنا اپنا واپس چلا گیا بازارے کہیں مل جائے فرماتی ہے کہ یہ ساری کرنے کے بعد اب غور کرو آئی لا ہم ملا کوئی ہے اس کے ساتھ بابو بل اکثر لایا اللہ نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد اکثر جو ہے پھر بھی وہ اپنے بابو پر حق کو نہیں جانتے کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرے کون ہے جو دکھ دور کر دے کون ہے جو اس کی مشکلوں کو کھول ڈالے مصیبتوں کو کھول ڈالے اور کون ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کے موقع دیا بھائی اجاؤ خلفا اللہ اس کے ساتھ کوئی کلی ر میں کون کو خشکی کے اندھیرو میں یا دریاؤں کے اندھیروں میں راستے دکھانے والا کون ہے وہ میور سریا شر بئی ندی رحمتی اور کون ہے جو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے تمہیں خوشی دیتا ہے کہ بارش آ رہی ہے الا ہن اللہ علا ہے اس کے ساتھ شر <يُشْرِكُون> بلندوبال ہے اس کی ذات جو شرک کرتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھا ان صفات کا ذکر ہوگا جو ان صفات سے متصف ہے وہی الہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ اِلَا, الا کا ذکر آئے گا بخری کے سماوا سے بند ارد کبھی ذکر آئے گا اور آسمانوں سے پانی اتارنے کا بھی تصور آئے گا پھر زمین سے کھیتیاں اگانے کا تصور آئے گا پھر درختوں کو پیدا کرنے کا تصور آئے گا ہٹانے والے کا گا اس کے بعد بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے والے کا ذکر آئے گا وہ کون ہے وہ صرف الہ ہے اور اسی کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ کوئی معبود برہ نہیں مگر اللہ اچھا اب اللہ کے سوا جن لوگوں نے معبود بنایا کسی نے چاند کو کسی نے سورج کو کسی نے زندہ کو کسی نے مردہ کو کسی نے انسانوں کو اب پھر غور کریں کیا ان میں سے بھی کسی نے آسمان زمین پیدا کیا ان میں سے بھی کوئی ہے جو آسمانوں سے پانی برسا سکے ان میں سے بھی کوئی ہے جو زمین سے کھیتیاں اگا سکے ان میں سے بھی کوئی ہے جو ہمارے دکھ دور کر سکے ان میں سے بھی کوئی ہے کہ رات کو اندھیرے میں بھٹکے ہوں کو راستہ دکھا سکے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا صرف وہی کر سکتا ہے جو الہ ہے یہ ساری صفات الہ کی ہیں تو ہم اسی الہ کا کلبہ پڑھتے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی معبود دے برحق نہیں مگر اللہ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں توحید کی سمجھتا فرما دے براجرانی اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو الحمدللہ اصلاح عقیدہ کے دروس کے ذمن میں مسئلہ توحید مسئلہ عنا اور معنی کلمہ شہادت اقسام توحید اللہ کی رحمت سے اللہ و تعالی نے اپنی فضل و منت سے ہمیں بیان کرنے کی توفیق اور ساز بخشی تو کلمہیں طیبہ کے دو جس ہیں جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اس کو پڑھنا جاننا اور اس کے تمام شروع و ارکان پہ صحیح معنی پہ امل پیرا ہونے سے جا کے آدمی مسلمان تو اب دو جز جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد اللہ. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اختصار ہوتا ہے یعنی ایک جز کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو دوسری خود بخود سمجھ آ جاتی اس کے ذکر کرنے کی ضرورت بھی ہوتی یعنی وہ معلوم ہے محول ہے اسی لیے جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جز کا ذکر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان ہو اور محمد رسول اللہ پر ایمان نہ ہو تو جنت تو نہیں ملے جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان کروں لیکن ایک جز کے ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسری جز تو خود بخود ہوں ہے جیسے پھر من قاد کا آخر قلامه لا کلا الا اللہ دخل الجنہ نخل صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جیسے آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کے اللہ کو بھی شعر جو آدمی مرا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ دوبارک و تعالی اس کو جنت بھی داخل کر دے تو یہ مانا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک جز کے ذکر کرنے سے دوسری جز جو جی ہے وہ خود بخود معلوم ہوتی ہے تو بہرحال ہم نے جو اب تک سبق پڑھا ہے دروس میں وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ الاح مانا بابو اور جب کوئی معبود برحق نہیں اللہ ہے تو اس کے ہمیں ساتھ یہ بات فوراً سمجھ آ گئی کہ جب معبود وہ ہے تو اب اس کا نتیجہ خود بخود نکلا ہے کہ جمیع انواع عبادت جو ہیں وہ خالص اللہ کے لئے. اور اسی کو ہم اپنے ہر نمازوں میں دہراتے ہیں عیا کا لاگود ایا کا رستاری اور اسی کا اللہ نے حکم دیا بابود اللہ بکل صلاح الدین بابود اللہ بلاشر کو بھی چیا اور یہی وہ دعوت ہے جو تمام پیغمبر لے کے آئے کالیا کو محبود اللہ الہ تو اس لیے اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا الحمد للہ کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا عقیدہ ہو گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تو جب معبود برحق اللہ ہے تو یہ خود بخود نتیجہ نکل آیا کہ تمام عبادت اب وہ عبادت مالی ہو اب وہ عبادات بدنی ہوں اب عبادات مشترکہ بین المالبدن ہوں عبادات قولیہ ہوں عبادات فیلیا ہوں تو جمی انواعل عبادہ جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوں گے تب جا کے آدمی مومن بنے گا ووید بنے گا مسلمان بنے اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی الحمد خلاصے میں آ گئی کہ ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں خالق مانتے ہیں مالک مانتے یہ سب مانتے ہیں, یہ کافر بھی مانتے ہیں. تو اس سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اصل بات یہ ہے توحید الوحیت کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا تب جا کے آدمی مسلمان اور میں خالق تو سب مانتے ہیں کافل بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمینوں کا خالق اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے ہوائیں چلانے والا اللہ ہے تصدیق کرنے والا اللہ ہے تو کافر بھی مانتے ہیں اور اسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بابو سوال کریں کہ من خلق السماوات سما بات اللہ قول اللہ کہتے ہیں اللہ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ توحید ربوبیت کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا تمام امبیا جو آئے ہیں اور جس سے ہمارا کفر سے تقابل ہوا ہے وہ توحید الوبیت ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے سوا من دون اللہ اچھا اس میں ایک غلط فہمی یہ آ گئی تھی لوگ سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ کا معنی ہے اسنام بت حالت با مند اللہ کا ہے اللہ کے سوا اللہ کے بغیر اللہ کے ورے اللہ سے نیچے یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرے یعنی کہ روز بلا کا بتوں کی کرے تو مشرق ہے اور عیسائی علیہ السلام کی کرے تو مومن ہے حضرت ادیر علیہ السلام کو خدا کام یعنی بیٹا مان لے تو پھر وہ مومن ہے علیہ اسلام کو کہہ دے کہ یہی خود علاح دو مومن کو ایسا تو وہ تو نہیں ہے ایسا تو پیغمبر کا نام اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ ومن ازلوم مم ید اُندو نیلا و من ازلم ید اُندو نیلا ہر جگہ دلا ہوتا ہے مندو نیلا مندو نیلا اللہ کے سوا اب اللہ کے سوا چاہے کوئی نبی کی عبادت کرے ولی کی عبادت کرے اور جب پر فرشتوں کی عبادت کرے وہ صرف عبادت کا کیا من یہ تو نہیں کہ کوئی آدمی جا کے ولی کو سجے کرے گا اس نواز پڑھنی شروع کر دے گا ولی کو سامنے بٹھا کے غیر اللہ کو پکارنا تو پکارنا کی عبادت ہے جب اس نے غیر کو پکارا تو گویا عبادت ہے. جب اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ سنتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے نفے نقصان کا مالک ہے اب جب اپنے فوت شدہ کسی بزرگ کو یہ پکارا ہے تو کیا ہے کہ وہ سنتا ہے نہیں سنتا تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہ پکارا تو اس لیے اہم چیز کیا ہے توحید ہے اور اسی طرح یاد رکھیں گے ایک تیسری قسم ہے توحید فی الاسماء و صفات کہ اللہ کے اسماء ہیں اللہ کے صفات ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ ایک موٹی بات یاد رکھ رہے کیونکہ باریکیاں جو ہیں وہ علماء کا کام ہے اس میں موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں جو اپنی صفتیں بیان فرمائی ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت بیان فرمائی ان پہ ہمارا ایک نہ ان کو بڑھائیں گے نہ ان کو گھٹائیں گے یعنی کوئی صفت اللہ نے اپنی بیان نہیں کی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی اور اللہ نے جو بیان کی ہے اس کا انکار نہیں کریں گے نہ تو ہم معطلا بن جائیں گے کہ فتو کا ہی انکار کر دیں نہ ہم مشبہ بن جائیں گے کہ نعوذ باللہ تشبیح میں آنا شروع کر دیں اللہ کی مثالیں دینی شروع کر دیں تو ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ کے اسماعت اللہ کے صفات جو قرآن میں ہیں جو لسان پیغمبر سے ثابت ہیں بغیر تعطیل کے بغیر تقیف و تنصیل کے ان پر ہمارا ایمان ہے نہیں سکم اس ہی شے جیسے اس کی ذات کی کوئی مسل نہیں اس کی صفات کی کوئی مسل نہیں اس کو موٹی موٹی باتوں میں سمجھ لیں مثلا ہم کہیں گے کہ اللہ دیکھتا لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسے تو کافل ہوگی کیونکہ پھر اللہ کو ہم نے مثال دی تجویز دے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کو زیبا اللہ سنتے ہیں یعنی نہیں كہیں گے کہ جیسے ہم سنتے ہیں پھر تو کافر ہو گئے ہم کہیں گے کہ اللہ دیکھتے ہیں اللہ سنتے ہیں اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں لیکن قبا علی كو بھی شان ہی تبارہ بار جیسے اس کی شان کو خزیبا ہے انسان مخلوق کا سننا کیا اور خالق کا سننا کیا مخلوق کا سننا تو ابھی دیوار کی طرف كڑے رہتے كچھ نہیں سنائی دیگا اگر جناب آپ کے کانوں میں تھوڑی سی روئی رکھ دیں تب بھی آپ کچھ نہیں سنیں گے لیکن اس کا سننا کم ہاں اور ہمارا سننا کم تو اس لیے ہمارا اللہ کی سفتوں پر بھی ایمان ہے کہ اس کی جتنی سفتیں مثلا اللہ نے فرمایا الرحمان کہ اللہ تبا علا اللہ اللہ عرص ہم کہیں گے کہ آ بنناس لیکن کیسے کہ ارش پہ وہ کیسے بیٹھے ہیں یا عرش سے آسمان دنیا کی طرف جب آتے ہیں تو نزول کیسے فرماتے ہیں کیفیت میں ہم بات نہیں کریں گے یہی ہمیں سلف نے سکھلا دیا ان نے کہا کہ الشتوا معلوم ان بلکہ و مجبور کہ کے تو معلوم ہے لیکن کیفیت بس سوال جو ہے اس سے غیر و معقول معقول ہی نہیں کہ ایک مخلوق اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات میں بحث کریں اپنی حدود عقل تک بحث کرو جو چیزیں مابرائے عقل ہیں ان میں بحث کرو گے تو ٹھوکر لگ جائے گی تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ آج ہم اس کی دوسری جز کو سامنے رکھیں کہ جیسے اللہ کے وحدانیت پہ اللہ کی غلوحیت پہ اللہ کی ربوبیت پہ اللہ کی خالقیت پہ اللہ کی مالکیت پہ اللہ کے ناف ازار ہونے پہ تقدیر کے ایمان پہ اور اسی طرح خالق کے خیر و شر ہونے پہ ہمارا ایمان ہے اسی طرح ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد حمبل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ ساری کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے اور اس میں رنگا رنگ کی مخلوق ہے اللہ نے ایسے انواع اقسام پیدا کیے ہیں کہ لا تو اتولا تو حساب بندہ اس کو سوچ اور سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اتنے حیوانات ہیں اتنے جاندار ہیں اتنے بری چیزیں ہیں اتنی بحری چیزیں ہیں اتنی فضائی چیزیں ہیں کہ آدمی کی وہاں عقل بھی رسائی نہیں یعنی آپ کسی ملک میں جا کے دیکھیں اپنا ایک دفعہ مجھے وہاں دیکھنے کا موقع ملا شکاگو میں کہ صرف مچھلیوں کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی ایک میوزیم بنایا ہے اس میں انہوں نے صرف دریا کی سمندر کی دریاؤں کی مچھلیوں کی اقسام و انواع دکھلائے ہیں یقین کریں کہ پھرتے پھرتے ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی اور دیکھتے دیکھتے دنگ رہ گئے ہم تو گن ہی نہیں سکتے کہ صرف مچھلی کی کتنے قسمیں کتنے رنگ ہیں کتنی قسمیں ہیں کتنی شکلیں ہیں کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے کوئی موٹی ہے کوئی عجیب ہے کوئی بالکل ایسی اللہ معاف فرمائے کہ ویسے معلوم ہوتا جیسے کوئی درندہ پانی میں اتر گیا اور کوئی اتنی خوبصورت ہے کہ آدمی دیکھتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اور ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے تو پھر انسان کو بھی تو کسی چیز کے لیے بنایا کو بتلا دیا کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا انسان و جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا یہ ساری کائنات تو تیرے لیے ہیں لیکن تو صرف میرے لیے ہے یہ ساری کائنات ہو وبی خالہ کالا کو محفل یہ سب تو آسمان تمہارے لیے ہیں زمینیں تمہارے لیے ہیں فدائیں تمہارے لیے ہیں ہوائیں تمہارے لیے ہیں یہ پھول تمہارے لیے ہیں یہ رات کی چاندنی تمہارے لیے کھلتی ہے یہ ساری مخلوق تیرے لیے لیکن فرمیا تجھے میں نے کیوں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ با خلک تر جن ڈول ان یا میں نے جنوں ان سوچ پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو اب عبادت کا طریقہ ہمیں کون بدلائے گا دیکھو نا اللہ پاک کی زیادت تو ہم کر نہیں سکتے نہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہم کلام ہو سکتے ہیں تو اب اللہ کی اس عبادت کا طریقہ کون بتلائے گا کیونکہ یہ عبادت جو ہے حق ہے اور یہ جو ہے بدات ہے اور یہ چیزیں جو ہے حلال ہیں اور یہ چیزیں جو ہے حرام ہیں اور یہ جو ہے حق ہیں اور یہ جو ہے باطل ہیں یہ جو ہے صدق ہے اور یہ جو ہے کسم ہے یہ کون بتلائیں گے تو اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے اول ابتدا ہوئی حضرت آدم سے اور انتہا ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ ونیہ واسعم فصلہ تو اب یاد رکھیں کہ اس پہ انشاءاللہ اللہ اللہ توفیق دیں گے بات کریں گے آج سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اور ایک بات دماغ میں رکھیں کہ جیسے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہے اسی طرح بے ہی اللہ کے رسول محمد عربی کی رسالت اور نبت پہ ایمان ہے اور جیسے اللہ کی توحید میں کوئی لچک قابل قبول نہیں اسی طرح محمد مدری کے ایمان میں بھی کوئی لچک قابل قبول یعنی جیسے کہ اچھا اسی طرح ایک بات اور بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کو تو کوئی مانے کہ اللہ ہے لیکن وح لا شریک نہ مانے شریک کرے تو پھر کافی رہے گا نہیں اچھا حضور کو تو مانے لیکن نبو کو تو رسالت میں شریک کرے بات تو سمجھیں جیسے اس کی توحید میں شریک کرے تو قابل ہو جائے گا اگر یہاں حضور کی رسالت میں کسی کو شریک کرے جیسے کہ وبا نے اس کی ایک عجیب مثال دی ان نے کہا کہ اللہ پہ توحید ختم اور محمد مدنی پہ رسالت ختم اللہ نے یہاں آ کے نبوبت اور اسالت کی عمارت ہی مکمل اس کی توحید میں کوئی شریک نہیں محمد پاک کی نبوبت و رسالت ہے اچھا اسی طرح اللہ پر تو ایمان ہے لیکن اللہ کی سفتوں پہ ایمان نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہوگا اللہ کو تو مانتا ہے رحمان رحیم رہی نہیں یاد تو اسی طرح اگر وہ محمد مدنی کو تو مانتا ہے لیکن اللہ نے جو آپ کو صفتیں دی ہیں کہ وہ رسول ہیں وہ نبی ہیں وہ بشیر ہیں وہ نذیر ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں وہ خاتم النبیین ہیں وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں اگر ان پر بھی ایمان نہیں رہیں اگر تو پھر مسلمان نہیں رہے اچھا اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ہم تو الحمد اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ آنکھ کھولی تھی مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی مشکل تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی نہ اسلام نہ اسلامی ماحول ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا بالکل کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہوا ہے لادین لوگوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے ایسے معاشرے میں جنم لیا ہے جہاں دین کا کوئی تصور ہی نہیں بات تو وہاں مشکل ہوتی ہے ہم تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیدا ہوئے بولوی کے گھر میں وہ اور بولوی کے گھر میں دادا بولوی باپ بولوی نانا بولوی پھر اللہ نے ماحول ایسا دے دیا کہ مدرسوں میں آنکھیں کھولی مدرسوں میں جوان ہوئے مدرسوں میں پلے بڑھے اور مدرسے بھی کون سے کوئی انگریزی مدرسے تھوڑے دے متمندینی بدل اچھا آپ لوگوں کو چلو یہ ماحول نہ ملا لیکن ماں باپ مسلمان تو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہوا کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوا کسی ہندو وسمی کے گھر میں پیدا ہوا اسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے پورا ماحول اس کا بنکرار سے بھرا ہوا ہے تو اس کو کیسے یقین دلایا جائے کہ محمد رسول اللہ جو ہے واقعی اللہ کے نبی ہے وہ جی آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہر آدمی کو آزادی ہے آپ کی مرضی کہتے ہیں لیکن اس کو اگر دلیل دیں گے سب سے پہلی یاد رکھیں تو سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کسی کی صرف اب ہم ایک صرف ایک پہلو پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی محمد مصفا یہ تو ہمارا ایمان ہے ویسی تو مسلمان کے سبک بات ہے کہ رسول ہیں صادق الباد الامین ہیں رحمت اللہ ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے مسلمان بات یہ ہے کہ کافر کے سامنے ایک غیر مسلم کے سامنے جب ہم نے یہ بات رکھنی ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ صداقت محمد وفا کہ ایک ایسا ہمارا نبی ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ لے آؤ اپنے معاشرے میں کوئی بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہم کہیں گے کہ تم ایک بندہ لے آؤ اپنے معاشرے سے لے آؤ اور پھر اس کے صرف یہ نہیں ہے صرف میں بھی مثلا مسلم جی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن اس کی کچھ صداقت کی دلیل بھی تو ہو نا اچھا اس کے لیے ہم اگر کہیں گے قرآن میں وہ کہتے جی قرآن پر تو میرا ایمان ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب حضور کی صداقت کے بارے میں سیدنا ہے ابو بکر نے فرمایا ہو کہ قرآن ہی نہیں مانتا نہیں مانتا نبی نہیں مانتا صدیق کو کہاں سے مانتا آپ اچھی مجھے دلیل دے رہے ہیں میں تو حضور کو نہیں مانتا تو صحابہ کو کہا مان لیا تو اس لیے اب ہم نے صداقت کا ایک پہلو ایک پیمانہ جو ہے وہ یہ رکھا ہے کہ حضور کی صداقت کو اپنانا ہے تو جو دشمنوں کی نظر میں دیکھ لیں یا ہم ان چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے فرمائی ہے چودہ سو سال پہلے آج چودہ سو سال چل رہا ہے تو چودہ سو سال پہلے جو سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا اسی کو آپ پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں بہت ساری انشاء اگر اللہ نے توفیق کیونکہ ہمارا سیرت کا الحمدللہ پہلے سیرت النبی پہ ایک مفصل اللہ کے شکر سے آب حضرات کی دعاؤں سے درس ہو چکے ہیں اب ہم ان دروس میں تو بات کریں گے انشاءاللہ جو وہاں نہیں آئی اگر وہاں آ چکی ہے تو وہ تو وہاں سنی جا سکتے یہ بات آج میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جب توجہ کریں گے اور فرمان رسول عربی کو سنیں گے شرط یہ ہے کہ نیند نہ آئی ہو آپ کو اگر نیند آئے نا جی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شادی رام طرح تک ہی فرما رہے تھے ایک بندہ جو سب سے قریب بیٹھا تھا وہی نیند کر رہا جو سب سے قریب تھا تو شاہ جی را... بڑے ماشاء اللہ ما اللہ کھلے دل کے آدمی نے کبھی سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی ایسی چوری کی خبر خاک لگائے کوئی جو میرے قریب بیٹھا وہی وہ سو رہا ہو تو اس کا اور کیا کر سکتا ہے تو اس کا علاج تو یہی یہ ہے کہ اللہ جگا دے ورنہ وہ اس کو تو کیوں اب ہو بھی وہ قریب اور ہو بھی چھپا ہوا اور وہ ہو بھی پڑھا لکھا آدمی تو اس کو تو پھر اللہ ہی جگا سکتا ہے اس لیے جن کو سونے کا شوق ہو نا وہ بہتر ہے کہ درد کے بجائے بیگم کے پاس جا کے لٹ جایا سب سے سونے کا حقدار تو میں ان کو میری ٹانگے کام نہیں کرتی میں مریض ہوں میں بیمار ہوں لگڑا کے بھی میں درد پہ آتا ہوں پھر مجھے تو تکلیف ہوتی نا یہ مجھے میرا خدا جانتا ہے کہ میں حرم سے چل کے اس ہوٹل پہ کھڑی تھی کیسے کیسے پہنچا ہوں میں چار پانچ دفعہ تو راستے میں گرتے گرتے بچا ہوں تھور وہ درد ہوتا تھا جھٹکا لگتا تھا پھر ٹھہر گیا پھر اس کو تھوڑا ریسٹ آیا پھر دیکھا کہ کہاں رکھوں تو بوجھ برداشت کرے گا لیکن چونکہ میں کہتا ہوں خدا محروم نہ کرے ہمارے لیے اتنی شادت ہے کہ میں آپ پہ احسان نہیں کرتا میں اپنی نجات کے لیے درد دیتا ہوں میں آپ حضرات پہ احسان نہیں کرتا کتن، بلکہ خدا جانتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اپنا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ علی قبر پر رحمت فرمائے مجھے انہوں نے خود کہا تھا کہنے کہ, کہ وکیل صاحب کہ میں جب اسمبلی میں ایم ایل اے بن گیا اور ہم پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو جب اسمبلی کے اجلاس پہلا پہلا اجلاس ہوا اس سے بھگت کے جب میں نکلا تو میں ایک اکیلا بیٹھ کے سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی کہ میں ساری زندگی کالا کالا رسول اللہ رسم حدیث پڑھانے والا بندہ آج کہاں یہ پارلیمنٹ میں آ ہوں جہاں فاسق فاجروں کا ٹولہ ہے اور گندی قسم کی عورتیں ہیں منہ کھلے ہوئے ہیں بال کٹے ہوئے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں بگاڑ سکتے ہیں ان کو اچھا کرسیاں ہی لاہٹ ہوتی ہیں ابجت کے حساب سے یعنی البے کے نام سے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولوی کی بغل میں بھی کوئی ہور آ جائے تو کیا کرے آدمی نام جو مل جائے باد مل جائے میرا نام حسن ارف سے اس کا نام بے سے کٹھا تو بیٹھنا ہے بھر. اب اس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ممبر صاحبہ رہے آپ وہاں بیٹھ جائیں جی اگر یہ شرم کرنا تھا تو پھر انگریز کی اسمبلی میں آئے کیوں یہ کوئی اسلام کی اسمبلی تو ہے نہیں یہ کوئی مجلس شورا تو ہے نہیں جہاں دین کی بات ہوگی ایمان کی بات ہوگی یہ تو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ بھی وہ جو ہمارے پارلیمانی نظام کی کافرانہ نظام کی بات ہے کافرانہ نظام کی بات ہے تو اس میں آپ کیوں آئے ہیں تو بہرحال تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے روتا تھا توبہ کرتا تھا کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے کہاں تعال رسول اللہ حدیث پڑھانا اور کہاں یہاں اسمبلیوں میں آ جانا وہ کہتے ہیں کہ جب مرزا سے ہماری بحث ہوئی مرزا نہ صرف عقیدۂ ختم نبوت پر تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں کامیاب فرمایا اور قادیانیت غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے تو میں نے اللہ کا شکر کیا میں نے کہا اللہ تیری حکمتیں ہوتی ہے تو نے اسی لیے شاید ہمیں اسمبلی میں بھیجا تھا کہ اگر آج اندر مولوی نہ ہوتا تو پھر ذرا سے کون بات کرتا تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا اسمبلی میں جانا جو ہے بیکار نہیں کیا تو میں تو حقیقت نہیں ہے آپ نے تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا اسمبلی میں جانا جو ہے بیکار نہیں کیا تو میں تو حقیقت نہیں ہے اپنی نجات کے لیے اور بلکہ یہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں مجھے درس کے لیے مجبور کیا گیا تو میں نے کہا یار میں ایک آزاد پر انداز کھلی فضاؤں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے والا یہ کہا مجھے کمرے میں پھنسا کے لے آئے ہیں چار آدمی آگے بیٹھے ہیں وہ جی درد لوگ تو یہ تو میرے لیے مشرہ ہے آدت ہی نہیں ذہنی نہیں یہ تو کوئی لیکچرر جو ہے وہ تو لیکچر دے سکتا ہے جس کے سامنے چاہے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں وہ جناب جس پہ کھڑا ہو جائے اور وہ تو ایک آدمی نے ساری زندگی آزادی سے درس قرآن دیش پڑھایا ہو لیکن اللہ کا شکر یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان درسوں کو ایسا مقبول کیا کہ عالم میں کوئی جگہ نہیں جہاں نہ پہنچے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ لوگوں کا اخلاص ہے اور میری یاد کا ذریعہ ہے تو میری قابلیت نہیں ہے اس میں میری کوئی ہے تو اب جناب سمجھیں کہ جب ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا محبت مصطفیٰ اسادق الوعد العبین وہ صداقتوں کا مجسمہ وہ صداقتوں کا امین اللہ نے جسے صادق بنا کے بھیجا صدق دے کے بھیجا جو صدق لایا اور سب سے پہلے صدق لانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صداقت کا آئینہ اگر ہم دشمن کو دکھلانا چاہیں تو اب ان باتوں پہ ذرا غور کریں جو چودہ سو سال پہلے حضور نے فرمائی اب ان کو دو حصوں میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں علامات سغرا اور علامات کبرا اچھا کسی کسی جگہ علامات سے بھی اختلاط ہو جاتا ہے کہ کبرا کو سغرا میں ذکر کر بیٹھتے ہیں اور سغرا کو کبرا میں ذکر کر بیٹھتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی صرف ذکر کی ترتیب میں ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے آپ مثلاً دس دواؤں کے نام لینے شروع کریں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہم دوائی کا نام آپ نے بعد میں لے لیا اور کم اہم کا آپ نے پہلے لے لیا مقصد تو یہ تھا کہ ان دس ایٹم آپ نے پورے پورے بیان کر دیے تو اب یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی آپ نے فرمایا میں انتالی دل احمد اور بتا ایک وقت آئے گا علامات قیامت میں سے ایسا ہوگا کہ کنیزیں جو ہیں اپنی مالکن کو جینے گی کیا معنی؟, معنی یہ ہے کہ کنیز ہے لیکن اس کے بطن سے جو پیدا ہوئی ہے وہ سردار بن گئی غلام ہے اس کے انیڑ سے پیدا ہونے والا جو ہے وہ حاکم بنی گیا یعنی جو لوگ غلام تھے ان کے بدن سے پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں جو کنیز ہیں مالکن نہیں کنیز کے پیڑ سے پیدا ہونے والی مالکن بن گئی اور اسی طرح حضور نے فرمایا افاتن اراتن رائی شا ایسے لوگ جو جن کے گلے میں بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا بکریاں چرانے والے ہوں گے وقت آئے گا یا تا بلو نفل بنیاد بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے وہ کہے گا میری بلڈنگ دیکھو کتنی بڑی ہے میں نے کتنا بڑا ٹاور بنایا ہے یہ دیکھو میرے اب برج کتنا بڑا ہے چودہ سو تیئیس سال پہلے آپ ذرا اندازہ کریں کوئی چیزیں ایک ایک بات جو صادق ہے صادق المین نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ بلند بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے حضور نے فرمایا اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یق زنا عام ہو جائے گا ذرا غور کریں دوڑائیں نظر دوڑائیں کیبل جتنے چینل چل رہے ہیں ان پہ نظر دوڑا اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پہ بھی نظر دوڑائیں آپ نے فرمایا زینا عام ہو جائے گا اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ شراب نوشی میں نوشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی اور بعض میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیں گے اس کا نام شراب نہیں ہوگا خبر نہیں ہوگا واہ رکھیں گے کوئی اور رکھ لیں گے ویسکی رکھ لیں گے چیمپئن رکھ لیں گے کوئی اور نام تجویز کر لیں کوئی نام ہی بدلنا ہے شراب لیکن نام بدل دیا اس کا چودہ سو تیئیس سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ بازار جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے کیا ہونا پہلے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ کبھی سال کے بعد ایک بازار میں نام لگ گیا بس باقی تو کچھ نہیں کبھی سوکھے اوپاز لگ گیا ایک میلہ لگا ایک بازار لگ گیا میلہ ختم بازار ختم کو بازار ہے ہی نہیں فرمایا کہ بازار قریب قریب ہو جائیں گے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں امام اس کو بنائیں گے جس کی شکل اچھی ہو یا آواز اچھی ہو ایک ایک چیز پہ غور کرتے ہیں آج سب سے پہلے یہی دیکھا جاتا ہے یا آواز کیسے ہے آواز اچھی ہے اچھا پڑتا ہے خوبصورت پڑتا ہے ایک بھی عمل, عمل نہ کرتا ہو صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آواز اچھی ہے پڑھتا اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں کی زینت پہ فخر کریں گے وہ کہے گا دیکھو کہ جی میں نے جناب مسجد بنائی ہے فضرت آپ آگے دیکھیں تو صحیح نا ایسا جناب میں نے میناکاری کا کام کیا ہے سونے کا کام ہے شیشے کا کام ہے اور جناب میں نے اس پہ کروڑوں روپے لگا دیے فرمایا مسجدوں کی زینت پہ فخر کریں گے عبادت پہ نہیں نماز پہ نہیں مسجد خوبصورت بنے گی ہم نے جناب دروازے جو ہے نا وہ تو ساگوان کے لگائے اور میں آپ کا ممبر جو ہے وہ تو ہم نے سندل کی لکڑی استعمال کی اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بنتا ہے گا مسجدوں کو بتاورے راستہ استعمال کیا جائے گا کیا بانے جیسے راستہ ہوتا ہے نا جی کہ آپ ہسپتال جاتے ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے ایمرجنسی والے گیٹ سے بھی آ گئے راستہ ادھر سے چلے گئے یعنی اہمیت کوئی نہیں کہ عبادت کے لیے جیم ایک راستہ تھا گزر گئے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاقے میں جو سب سے بڑا قبیلہ ہوگا وہی قوم کا لیڈر ہوگا اور فرمایا جو سب سے بڑا فاسق ہوگا سب سے بڑا فاسک فاضل وہ قبیلے کا سردار ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا لوگ عزت کریں گے کسی کی مخافت ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ بھئی یار کر لو گنڈا آدمی ہے کہیں ایسے نو بیشتی کرتے کبھی وہ جانتے ہیں کہ کبھی آدمی ہے گنڈا آدمی ہے یعنی ایسے ضروری آدمی تو آدمی دیکھے بھی نا نہیں اسلام کیا ہو جناب خیریت ہے اور پھر خود کیا رہے کیا کریں آدمی بڑا خطرناک ہے مالے میں رہنا ہے کریکٹ فرمے کہ لوگ عزت کریں گے لیکن اس کی علم کی نہیں اس کی بیانت کی نہیں مخافت شب نہیں ہے اس کے شرم سے بچنے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امین ہوں گے ان کو خائن سمجھا جائے گا اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب امور جو ہیں نا لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے نہ کیا مانا کہ جیسے اب آپ مجھے کل بٹھا دیں اسپتال میں جی مریض دیکھو تو آپ ہے کہ میرا میں اس مسئلے میں نہ ہلوں تو ہمارے ہاں بھی یہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نا جی کہ اکثر ہمارے ہیلتھ منسٹر وہ بنتے ہیں جو خود بیمار ہوتے ہیں جو خود مریض ہونا بھی اس کو ہیلتھ منسٹر بنا دیا جاتا ہے ایک سیاسی رشوت ہوتی ہے کسی بہانے اس کا علاج ہو جائے گا باہر کے ملکوں میں جائے گا وزارت کے خرچے سے سب کچھ اپنا چیک اپ وغیرہ بھی کرا لے گا وہ خود بیمار ہیں اس سیت کے میں کو کیسے سنبھالے گا بھائی جو خود قانون نہ جانے وہ وزیر قانون بنا دو جس نے خود مکھی نہ ماری ہے اس کو وزیر دفاع بنا دو حل نتیجہ کے اندر جو خود عالم نہ ہو جو خود مقام افتاب نہ ہو اس کو مفتی بنا دو تو یہ علامات ہے, قیامت اور اسی طرح حضور نے میں فرمایو اٹھ جائے اب آپ اندازہ کریں آج انگلوں پہ گنے جا سکتے ہیں بھیا کے بارل علماء میں کتنے علماء ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے مشائیں کے میں کتنے ہوں گے دو چار پانچ دس بیس بس یعنی علم اڑ جائے گا بہت تھوڑا رہ جائے گا اور حضور نے فرمایا کہ لوگ کم عمر لوگوں سے جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کم عمر کیا بنا کہ ابھی تو خود تجربے کار نہیں ہوا ابھی تو خود پڑھا پڑھا کے اس مقام پہ نہیں پہنچا اور آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ کو کیا پڑھائے گا اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کا یہ عالم ہوگا روبکا سیات آریات یہ لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن اریاانی کی حالت ہوگی کیا بنا خفیب لباس اتنا بریک لباس ہے کہ بدن کا ایک ایک عزو نظر آ رہا ہے یا اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ بدن بالکل الگ, الگ الگ نظر آ رہا ہے کاسیات دن آریات اور حضور نے پھر میں ما دن ممیلا دن وہ ایسی عورتیں ہوں گی اپنے انداز سے نخرے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور جب چلیں گی تو ان کے پاؤں سے آواز آئے گی یعنی ایسی جھانجریں پہنیں گی پاؤں میں ایسے زیور پہنے گی پاؤں میں کہ جب زمین پہ چلے تو چھنا چھن کی آواز آئے اور پتہ لگے کہ یہاں بھی کوئی جا اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مرد ریشم پہنیں گے آج کہ ہر آدمی حریر ہری حریر ہریت حریر رشم پہ نیچے لگا ہوا اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ گانے بجانے کو جائز سمجھیں گے آج کل پڑھتے ہیں ان اخباروں میں کہتے ہیں جی کہ موسیقی تو ہماری روح کی غذا ہے یعنی گانے والیاں کہتی ہوں کہتی میں جو گاتی ہوں میں اس کو گانا سمجھ کے نہیں میں تو عبادت سمجھ کے گاتی ہوں یعنی آپ اندازہ کہ چودہ سو سال پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارض حجاز میں پانی بھی ہو جائے گا درختوں کی بھی کثرت ہو جائے گی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آ جائے گا یتہارجو کما یتہ رج لوگ ایسے زنا کریں گے دواست کریں گے جیسے گدا گھوڑا کرتا ہے حیا نہیں حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت پہ کہ بیوی کی اتاد ہوگی ماں کی نہ فرمانی ہوگی بیوی کا غلام فرما بردار لیکن ماں کا نافرمان فرمان ماں کو سال سال ملنے کا موقع نہیں ملتا فون کرنے کا موقع نہیں ملتا معاف کیجیے مصروفیت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ بچے ہو گئے ہیں اور پھر کام بھی ہوتا ہے ڈپٹی بھی ہوتی ہے پھر واپس آتے ہیں کہ گھریلو مسائل بھی ہوتے یعنی ماں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا مسائل تو اور اہم ہے نا اس کے لیے ماں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ماں کو ایک سال کے بعد فون کر کے الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اب ماں مہانگی تو سنو آپ معاف کی یعنی پھر بھی وہ معاف کریں یعنی اندازہ کرو کہ آدمی کو کہتے ہوئے کبھی ضمیر بھی نہیں کھانپا کبھی اس کے پاؤں بھی نہیں لڑکھڑ آئے کہ میں ایک سال کے بعد پھر بھی معافی ماں کے ذمہ لگا رہا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دینا بو تم معاف کر دینا جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا جی اچھا سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ان کہا جی کچھ رکھا دیتے ہیں آپ مجھے جی. دعاؤں میں یاد رکھیں کیا یعنی میں دعاؤں میں بھی میں یاد رکھوں نہ کروں میں تمہارا وجہ کیا ہے تمہیں دعاؤں میں, میں یاد رکھوں یہ پیمنٹ کرتے ہو تنخواہ دیتے ہو میرا کام کرتے ہو مجھے تم نے کوئی ایسی خوشی پہنچائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں دعا تو سب کی بھی ہوتی اللہ خلین یہ نہیں کہیں گے کہ جناب الحمدللہ ملاقات ہوئی آپ کا دست دہ اب میں آپ کو ہمیشہ دعا کروں نہیں آپ دعاؤں میں آپ یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ آپ کے ہم درسک فائدہ اٹھایا قرآن سنا آپ نے انشاءاللہ ہم آپ کو اب ہمیشہ کریں گے سب آپ وعدہ ہو گیا وعدہ بھی ہے نا میں مرکا جی بالکل بالکل وعدہ نہیں ہوا قطن دعا نہیں کروں خدا کے بندے کعبے کے سامنے کھڑے ہو گئے مجھ تو وعدہ بھی ہے ایک معمولی سی بات ہے میں ہاں کہہ دوں قیامت میں کیا جواب دوں تو اس لیے آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ سے اب ایک ایک چیز پہ طرح غور کریں اور اس کے بعد دیکھیں اب آپ چونکہ پڑھے لکھے حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری کفر کی قوتیں مل کر میری امت پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بڑے پیالے میں کھانا رکھا اور بوکے ٹوٹ پڑتے ہیں آج کان سے دیکھیں رکشا سامنے یہ تمام فخر کی قوتیں مشرق میں ہیں مغرب میں ہیں شمال میں ہیں جنوب میں ہیں ہنود میں ہیں یہود میں ہیں سب گتھی ہیں کہ مسلمان غلط ہے مسلمان غلط ہے یہ داڑی والا غلط ہے مسلمان غلط اور اسی طرح باقی باقاعدہ حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں کہ ایک وقت آئے گا محاصرہ ہوگا عراق کا نام لیا ہزور نے اس کے بعد فرمایا پھر اردن کا شام کا فلسطین کا لبنان کا محاصرہ ہوگا اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک میدان جنگ جو ہے اس جنگ کا نام ہوگا ہر مجدون اس کو کہیں گے الحرب ہر مجدون اور یاد رکھے گی ہر مجدون جو ہے اس کو عیسائی بھی مانتا ہے لیوی باسل ایک بڑی مصنفہ ہے امریکن ہے اس کا نام ہے لیوی باسل اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے سات پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں اشارہ بتا ہے ہر مجدون کی لڑائی کا وہ ہوگی ہر مجدون بتائیں کس کو کہتے ہیں ہر کہتے ہیں پہاڑ کو مجدون اصل میں مجیدو نام ہے وادی فلسطین کا اسی کو کوئی ہر مجدون کہہ دیتے ہیں کوئی بجی ہر پہ مجیدو کہہ دیتے ہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک میدان جنگ اور بھی بنے گا جس کو وانے کو دابک کہتے ہیں اور وہ شام کے علاقے میں اور دمشق کے علاقوں میں ہوگا اب آپ ذرا آنکھوں میں بالکل تصور کریں کہ چودہ سو تیئیس سال پہلے جو حضور نے فرمایا ہے کیا وہ نقشہ آ رہا ہے آنکھوں کے سامنے کا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اہل روم سے مسلمانوں کی سلو ہوگی اہل روم سے مراد کیا عیسائی عیسائی کسی کو کوئی ہو کسی ملک میں رہنے والا ان میں سلو ہوگی وہ سلو کر کے مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہوں گے پھر ایک ایک بہت بڑی جنگ ہوگی یہاں وضاحت نہیں آئی کہ وہ جنگ کس سے ہوگی کس قوم سے ہوگی اس کا ذکر نہیں آیا یہ تو آیا کہ تم مل کر مسلمان بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے مل جائیں ملنے کے بعد لڑائی لڑیں گے اور اس کے بعد بھی حضور نے فرما دیا کہ پھر اس لڑائی کے بعد وہ جو ہیں اپنا عیسائی جو ہیں وہ پھر آدنی کریں گے وہ آدنی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدنی کے بعد پھر ان کی مسلمانوں سے لڑائی ہو اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے پاس اسی علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار پیادہ فوج ہوگی اور پھر اس کے بعد یہی وہ دور ہوگا جب پیدا ہوں گے کون حضرت امام مہدی اور حضور پاک نے یہ بھی بدلا دیا کہ وہ مہدی جو ہے وہ کون ہوگا فرمح محمد ابن عبداللہ اس کا نام محمد ہوگا اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا حسن ابن علی اور سیدہ فاطمہ کے خاندان سے تعلق رکھے گا اور سرزمین حرم میں آ کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ ظاہر ہوگا لیکن یہ وہ مہادی نہیں جو روافظ کہتے ہیں جو شیعہ کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری کی اولاد میں ہے اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ستر ہاتھ لمبا قرآن بھی ان کے پاس ہے اور ایک جھوٹھی بات ہے جھوٹھی جس کی کوئی حقیقت ہی بھی. اور وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ستر ہاتھ لمبا قرآن بھی ان کے پاس ہے وہ نکلے گی اور ایک جھوٹھی بات ہے جس کی کوئی حقیقت ہی بھی. اب جناب اندازہ کریں کہ پھر وہ مہدی جو ہیں مہدی جو ہیں جب وہ آ جائیں گے تو پھر پانچ جنگیں وہ لڑیں گے الملحمت القبرا ہوگی پر ایک جنگ عرب میں ہوگی ارب میں ہوگی ایک جنگ جو ہے فارس کے ساتھ ہوگی ایک جنگ جو ہے پسطنطینیا میں ہوگی اور ہر جنگ میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ دیں گے اور اسلام کو فتح دیں گے اور اسی طرح عین اسی مہدی کے زمانے میں پھر نزول عیسی ابن مریم ہوگا اور وہ کس جگہ ہوگا فرمایا شرقی مینار دشرقی یہ ویزا ادب کہ وہاں جو محمد ابن عبداللہ اللہ ہیں یہ دمشکی اسی مسجد میں ہوں گے اور اذان ہو چکی ہوگی ایک اکامت ہونے والی ہوگی کہ عیسا عبن مریم جو ہے دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے فردور نے فرمایا وہ ایسے اتر رہے ہوں گے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی غسل کر کے اترے ہیں آسمان جب عیسا ابن مریم اتریں گے عیسیٰ ابن مریم جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو وہ عبداللہ محمد بن عبداللہ جو ہے جو امام ہے وہ پیچھے اپنا کہیں گے کہ اب اللہ کے رسول آ گئے نبی آ گئے تو وہ امام بنے لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اللہ رسلِ آپ کھڑے رہیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ امت پہ واضح ہو جائے کہ میں حضور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا تابع ہوں میں کوئی نیا نبی رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اب نبوت جو ہے صرف محمد الرسول اللہ کی ہے خاتم المبیا کی ہے میں تو اب گویا کہ تاب محمد مصطفیٰ بن کے آئے ہوں اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ پھر یہ وہی زمانہ ہوگا جب خروج دجال ہوگا اور خروج یاجوج ماجوج ہوگا دجال کے بارے میں بھی حضور نے فرما دیا کہ وہ خراسان سے نکلے گا اور یا جو ماجوج کے بارے میں بھی احادیث مبارک میں بتلا دیا کہ جہاں ترکی کی سرحدوں کی انتہا ہے اور روسی سرحد کی ابتدا ہے آرمینیا بھی اس کو کہتے ہیں اور وہیں سے سلسلہ ہے جب بلے کوہ کاف شروع ہوتا ہے کوہ کاف کے پہاڑی سلسلہ یہ جو ہاں ہمارے ایک ہوتا ہے نا جی اس طرح کی یہ لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں کہ یہ جو کوحکاف کی پریہ ہیں ایک مسل مشہور ہے اور وہ حقیقت ہے یعنی اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے وہاں چلے نہ جانا میں ویسے تاریخی بات کر رہا ہوں راج کل جانے کی کیا ضرورت ہے وہ ایسے آ جاتی ہیں پورے عرب علاقوں کو برباد کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ انگا لدہ ہے راجیو تو وہاں حال تو وہاں سے اب ذرا آپ دیکھیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اور ایک بی بی صاحبہ روایت فرما رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی حیران ہو گئے کہ حضور نے اس وقت تو کبھی نہیں بلایا لوگوں کو کہ اکٹھے ہو جاؤ اے اعلان ہو جاتا سلاد کیا میں آ تم بابا جماعت کا وقت میرے کٹھے ہو جاؤ تو سب صاحب ہو گئے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل کے ممبر پہ بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تمیم داری جو ہے وہ اسلام لے آئے ہیں وہ پہلے عیسائی اور انہوں نے آج ہمیں ایسی بات سنائی ہے جو میں اپنی امت کو پہلے سے سنانا رہا تو گویا میری اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے تو میں نے چاہا کہ تم خود تمی داری کی زبان سے وہ بات سنو تو انہوں نے واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ میں عیسائی تھا ابھی میں مسلمان نہیں ہوا اور قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہم تجارتی سلسلے میں گئے اور ہم اس ایم نے جا کے کشتی لی کشتیوں پہ جا کے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں تو ہم کشتی میں جب بیٹھے تو اللہ کے شان ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہمائیں ہمارے مخالف ہو گئیں اللہ کو یہی منظور تھا کہ کشتی میں ہم بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتے کوئی تقریباً ایک مہینے تک وہ کشتی جائے ہمیں بھٹکاتی رہی کبھی تر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں, چل جائیں کبھی کسی کنارے لگ جائیں تھوڑا سا اتریں پھر بھی اب جائیں ہوا ٹھیک چل رہی اب نکل جائیں کہ پھر ہمیں ہوا گری اور جگہ کریں کیا بس نہیں تو کہتی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت کے بعد اس کشتی نے ہمیں ایک جزیرے پہ اتارا تو اس جزیرے میں جب ہم اترے تو برا حال ایک مہینے کا سمندری سفر کا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک سیاہ انگ کا جانور کھڑا ہے جس کا پورا بدن جو ہے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے وہ اتنا خطرناک وہ شکل میں ہے کہ ہم تو ڈر گئے ہم نے کہا اللہ معاف کرے یہ کیا نہ ہو یہ ہمیں کھا جائے ہم ڈر کے ہمارے کھڑے ہو گئے تو وہ جانور بول پڑا جب وہ بولنے لگا تو ہم اور کم ہمیں تو اور کب کبھی شروع ہو گئی یہ عجیب جان والے بات کرتا ہے بندوں کی طرح ہم نے کہا بھی تم کیا بلا ہو ہمارا تو روح پہلے نکل رہا ہے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تم بتاؤ کہ کیا ہونے کا انرجساسا میں جساسا ہوں اچھا بھائی جساسا سا پتا نہیں کیا بدا ہوتی ہے ہمیں کیا بتا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اسی راستے میں سیدھا چلے جاؤ آگے تمہیں ایک بہت بڑا گرجا ملے گا ایک عبادت گھر ملے گی وہاں ایک بندہ تمہاری انتظار کر رہا ہے میں سیدھے یہاں کھڑا تھا کہ جب تمہیں آؤ تو میں تمہیں وہاں بھیجوں تم سیدھے وہاں جاؤ ادھر طرف نہ کش میں کہتے ہیں ہم تو بھائی سی ڈرے ہوئے کچھ دل میں یہ خیال آیا کہ اس نے ہمیں حملہ تو نہیں کیا مارا تو نہیں اور دوسرا یہ بھی خیال ہے کہ چلو یار وہاں اگر گرجیا ہے تو کوئی آخر آبادی بھی تو ہوگی نا تو کوئی ہمیں انسان بھی مل جائے شاید کوئی کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے مہینہ ہو گیا سمندر کی مار کھاتے کھاتے وہ کہتے ہیں ہم آئے تو واقعی ایک عظیم عمارت تھی ایک عظیم قسم کا گرجیا تھا اور دروازے کھلے ہوئے تھے ہم داخل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور جب ہم آخری کمرے میں پہنچے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور پرسی پہ پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی گردن یوں جھکی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں اور زنجیروں میں اس کو جکڑ کے بٹھایا گیا ہم جب گئے داخل ہوئے اس کے قریب آئے تو اس نے کہا کیا تم آ ہو تمہیں کس نے بھیجا ہے ہم نے کہا جی وہ جسا وہ جانور کھڑا تھا ہمیں تو اسی نے بھیجا انہوں نے کہا ڈرو نہیں تم کہاں سے آئے ہونے نے کہا ہم عرب سے آئے اچھا اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ نخلستان میسان جو ہے وہاں کا جو نخلستان ہے کھجوروں کا باغ ہے میسان کا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ ابھی باغ ہے یا ختم ہو گیا آپ نے کہا نہیں یہ تو باغ ہے بڑی کھجوریں ہیں اور کھجوروں کے بڑے بڑے, بڑے باغ ہیں میسان اچھا اس نے کہا اچھا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس نے کہا اچھا ایک جگہ ہے بوہیرا تبریہ وہاں تبریہ نامی ایک جگہ ہے جہاں ایک بوہیرا ہے چشمے ہے پانی ہے وہاں پانی ہے یا خشک ہو گیا ہم نے کہا نہیں وہاں تو پانی ہے وہ بھی خشک ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سر زمین مکہ میں ایک عانی نبی امبی نبی نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو گئے ہم نے کہا ہاں وہ تو ہو گئے اس نے کہا ان کا نام کیا تھا ہم نے کہا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کہا اب تو خیر وہ مکے سے بھی چلے گئے ہجرت کر گئے مدینہ شریف کی ہاں یوں ہونا اور یہ ہوگا اسی طرح اب ہم حیران کہ وہ ہم سے ایسی ایسی چیزیں پوچھ رہا ہے جو حقائق ہیں تو ہم نے کہا اچھا ابھی اب اتنے سوال تم نے ہم سے کر لیے ہیں ہمیں بھی تو تم بتاؤ تم کون ہو اس نے کہا میں مسیح ہوں یعنی دجیان اب میرے بھی آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے جب میں پوری دنیا میں گھوموں گا اور پھروں گا میری قید کے دن بھی ختم ہونے والے ہیں اب میری بھی آزادی کے دن آ گئے ہیں اور میں نے پوری دنیا پہ گھومنا ہے جتنے دن میں نے قید کر دیا میں کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آؤ سنو میں جس دجال کی تمہیں خبر دے رہا تھا این داری اس کی پوری تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ دنیال جو ہے یہ بھی عیسا علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور یہ دنیال ایسا ظالم ہوگا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اسی طرح اب ہم حیران کہ وہ ہم سے ایسی ایسی چیزیں پوچھ رہا ہے جو حقائق ہیں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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آؤ سنو میں جس دجال کی تمہیں خبر دے رہا تھا طویل داری اس کی پوری تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ دجال جو ہے یہ بھی عیشا علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا اور یہ دجال ایسا ظالم ہوگا اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اخری اصلی قنوز دیکھے ہیں زمین تمہارے اندر جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں باہر نکالو زمین سونا چاندی نکال کے باہر پائیں گے لوگ دیکھیں وہ کہیں گے کہ ہاں بالکل تم خدا یہ زمین تمہارے تابے وہ دریا سے کہے گا کہ رک جاؤ تو دریا اپنی روانی ہے چھوڑ دیں گے رک جائیں وہ کہے گا چل پڑو دریا چل پڑیں گے وہ ساری دنیا گھومے گا آخر کو وہ مدین منبرا کے قریب جبل عہد کے قریب آئے گا اور کوشش کرے گا کہ کسی طرح میں حرم میں داخل ہو جاؤں لیکن حضور نے فرمائے کا بحال البلا ایک اللہ کے حرمہ کے سرحدوں پہ اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے دجال خدا قطین اور اسی زمانے میں تین زلزلے آئیں گے حضور فرمے سب سے پہلے تو مدین منترا کے شہر میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ جتنے منافق ہیں اہل بدت ہیں اہل احوا ہیں جو مدینے میں اتفاق سے مر گئے دفن ہو گئے لیکن اس زمزے کی وجہ سے اللہ ان سب کو اٹھا کے مدینے سے پیر پھینک گئے مدینے میں صرف پھر وہ بچیں گے جو ایمان والے بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کو پھر حضرت عیسی علیہ اسلام قتل کریں کہ اندھ دجالا و یق سے آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علیہ السلام آئیں گے اور حضرت علیہ السلام ہی آ کر ان کو دجال کو قتل کریں گے ان کو ایک نردا پھینکیں گے مردہ دجال کا تو حالت یہ ہوگی یز نے فرمایا کہ وہ علیہ السلام کو دیکھے گا یزو کب آزو بول مل ہو جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا لیکن اللہ کا حکم amareng اور یہ وہی وہ معام ہوگا جب آخری جنگ جو ہے علیہ اسلام کے زمانے میں بھی ہوگی اور جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ مسلمانوں کو ایسی کامیابی دیں گے ایسی فتح دیں گے کہ یہودیت کا نام و نشان مٹ جائے گا بلکہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے درخت کے پیچھے دیوار کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بول پڑے گا کہ یا مسلم تعال بھرا یہودی آؤ میرے بھی چھپا ہوا ہے بدبا حضور نے فرایا ازخل ایک پودا ہے وہ نہیں بولے گا اس کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپے گا تو وہ نہیں بولے کافی اندھہاشا جیسو یہود چونکہ وہ کوئی آگے یہودیوں کا ہی درخت ہے اس کی بڑی تقریم کرتے ہیں وہ تو وہ ان کا ساتھ دے گا وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے اور اسی طرح حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاجوج معجوج نکلیں گے وہ بالکل لا دبن سلون اور وہ کہ دریاؤں پہ گزریں گے تو پانی سارا پی جائیں گے دریا پھسے فصلوں پہ گزریں گے آپ کی میلوں میں فصلیں کھڑی ہیں گندم کھڑی ہے چاول کھڑے ہیں لہر آ رہے ہیں پوری پوری فصل کھا جائے تو وہ بھی پھر سارے ہیں سلام کی دعاؤں سے اللہ پاک ان پر بھی ادا بھیجیں گے اور سارے مر جائیں گے جب مر جائیں گے تو پوری دنیا میں اپنے اپنا اس پورے اپنے علاقوں میں تعفن اور بدبو پھیل جائے گی پھر اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ایک خاص بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کے لے جائیں گے اور سمندروں میں پھینک دیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج آبتی ایک جانور نکلے گا اور وہ کہاں سے نکلے گا سفا سے یہ جو سفا کی پہاڑی ہے حضور نے فرمایا اس جانور سے ڈرنا نہیں حضور نے فرمایا گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں وہ جانور باتیں بھی کرے گا اور ہر مومن کی پہشانی پہ نشان بھی لگائے گا کہ یہ مومن اسی لیے فرمایا اسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پھر اتنی قوت دیں گے طاقت دیں گے کہ پوری الارض عدل البکستہ پوری دنیا کی جی سرزمین جو ہے اس کو انصاف سے عدل سے بھر دیں گے اور اس زمانے میں ابن عد الگی قبل بہت ہی یہ ہوں گے وہ ایمان لائیں گے کہاں یہ سوچے نبی اور پھر عیسائی ابن مریم انہویت جو آپ کی شادی بھی ہوگی اس کے بعد سمئی امو تو آپ پہ موت بھی آئے گی سمئی روز النبی صلی اللہ علیہ حضور کے روزے میں دفن ہوں گے اب آپ ان سارے واقعات کو میں نے تو اختصار سے بیان کیا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں میں کچھ خلاصہ کر دوں ورنہ یہ ساری کتابیں جو ہیں اشراط ساح کی علامات سا کی علامات شکرا کی علامات قبرہ کی اور اسی طرح اب تو علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کے ان کو جمع بھی کر دیا ہے ان کو سامنے رکھے اور ایک ایک علامت پڑھتے ہیں ایک ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور پھر خود دل میں فیصلہ کریں کہ سادہ کا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے